يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم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 رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُوا الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانٍ يَفْقَهُ قَوْلِي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون نطلّہ بکل بن سلیم اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں قیامت کے دن کے حوالے سے ایک خبر دی ہے کہ اس دن کو یاد کرو جس دن تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکیں گی اللہ منطلّہ بقلبن سلیم نفع اس کا ہوگا فائدے میں وہ ہوگا جو اللہ رب العزت کو قلب سلیم کے ساتھ ملے قلب سلیم کیا ہے یہ وہ دل ہے جو سلامتی میں ہو گناہوں سے اور ہر قسم کے مگر سے سلامتی والا دل یہی وہ واحد چیز ہے جو تمہیں نفع دے سکتی ہے آج ہمیں اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے تو وہ ہمارے دل ہیں کیونکہ یہ دل یہ رئیس الاضا کہلایا جاتا ہے جو تمام اعضا کا سردار ہے اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا لوگوں خبردار و ان نفل جسد المک وطن ادا سلوح سلوح الجسدلو وہ ادا فسدت فصد الجسد صلوح الکلو فسد کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا اور لوتھڑا موجود ہے کہ جب یہ درست ہوگا صحیح ہوگا تو انسان کا بقیہ جسم بھی صحیح ہوگا درست رہے گا وہ ادا اور اگر یہ ٹکڑا خراب ہو گیا فاسد ہو گیا تو فصاد الجسدو کلو پھر انسان کا پورا جسم اس کے تمام اعضاف فاسد ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے اللہ لوگوں پھر خبردار ہو جاؤ وہی القلب یہ ٹکڑا انسان کا دل ہے اس کی اصلاح ازحد ضروری ہے کیوں کیونکہ یوم تبل السرائر قیامت کے دن دلوں کے تمام بھیدوں کو سامنے لے آیا جائے گا واضح کر دیا جائے گا اور انسان کے دل میں جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ عیان اور واضح کر دیا جائے گا اس لیے دل کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے یہ دل یہ اشرف الاضا ہے یہ رئیس الاضا ہے یہ تمام اعضا کا سردار ہے اور کیوں نہ ہو یہ دل ایمان کا محل ہے یہ ایمان کا مرکز ہے ایمان جو سب سے عظیم نے کی ہے وہ اسی دل میں مستقر ہوتا ہے وہ اسی دل میں اپنی جگہ بناتا ہے ولاکن اللہ حب کم الا سی قلوب کم اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے ان نیک بندوں کے لیے ایمان کو پسند کر دیا اور ان کے دلوں میں ایمان کو جاگزی کر دیا ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا معنی یہ کہ ایمان کا مرکز انسان کا دل ہے جو سب سے عظیم نیکی ہے ایمان وہ جس جگہ جاگزی ہو تو وہ جگہ کس قدر ضروری اور کس قدر اشرف اور اعلی ہوگی یہی وجہ ہے کہ منافقین جو نبی علیہ السلات و کے دور میں تھے وہ آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے وہ آپ کے سامنے صدقات بھی دیتے تھے جب جہاد کا اعلان ہوتا تو آپ کے ساتھ میدان جہاد میں بھی جاتے تھے لیکن کیا ان کی کوئی نیکی قبول ہوئی نہیں بلکہ فرما دیا گیا ان نلمنافطین در قلص علیمنار جہنم کے بہت سے درکات ہیں سب سے نچلے اسفل درکے میں منافقین ہوں گے کیا وجہ ہے بظاہر تو نمازیں پڑھتے تھے صدقات بھی دیتے تھے ہر نیکی کرتے تھے لیکن دلوں کی اصلاح نہیں تھی دل میں نفاق تھا دل ایمان کی محبت سے لبریز نہیں تھے بلکہ ان کے دلوں میں نفاق تھا اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیا یہی وہ دل ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر کا مرکز یہی ہے نبی علیہ السلات وسلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے ان اللہ لا الى صوركم ولا الى الى اجسامكم الا اجسام اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے امبال کو دیکھتا ہے ولا کی اندرولا کم و اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اس کی نظر کا مرکز تمہارے دل ہیں اس لیے ضروری ہے ازہد ضروری ہے کہ اس دل کی اصلاح کر لیجئے آج بہت سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اجر میں تفاوت ہے نبی علیہ السلات والسلام کی حدیث ہے جامع ترمی میں صحیح صنعت کے ساتھ فرمایا ان رجریفب الحمن سلاتی اللہ عشر صلاحط ایک شخص جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو اس کو اس نماز کا دسواں حصہ اور اس دسویں حصے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے اور ایک شخص وہی نماز پڑھتا ہے اس کو نویں حصے کا ثباب ملتا ہے ایک شخص وہی نماز پڑھتا ہے اس کو آٹھویں حصے کا پھر ساتویں پھر چھٹے پانچویں چوتھے تیسرے اور نصف نماز کا ثواب ملتا ہے نماز ایک ہی ہے سب لوگ وہی نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن اجر میں تفاوت ہے اجر میں کمی بیشی ہے وجہ کیا ہے وجہ اللہ کے بندوں یہی دل ہے یہی دل ہے اس دل میں جس قدر اخلاص ہوگا اسی قدر نماز میں اس کے اجر میں اضافہ ہوگا اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے رب عمل صغیر محنہ النیہ ورب عمل کبیر تو النیہ کبھی کبھار بہت بڑے عمل ہوتے ہیں انسان بہت بڑا عمل کرتا ہے لیکن اس کے دل کی نیت اس عمل کو چھوٹا کر دیتی ہے اور دوسری طرف ایک چھوٹا عمل ہوتا ہے چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے لیکن انسان کے دل کے اندر جو نیت ہے وہ نیت اس نیکی کو بڑھا چڑھا دیتی ہے اس کا ادر و ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے وجہ یہی دل ہے لوگوں میں سب سے افضل وہی شخص ہے جس کا دل صاف ہو جس کا دل تقوی پر گامزن ہو سننے ابن ماجہ کی حدیث ہے جیسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے نبی علیہ السلات والسلام سے سوال کیا گیا ایو ناس افضل اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے افضل شخص کون ہے نبی علیہ السلات والسلام نے فرمایا کل مخموم القلب بھی اللسان لوگوں میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ وہ شخص ہے جو مخموم القلب ہو دل کا صاف ہو اور زبان کا سچا ہو مخموم القلب مخموم عربی زبان میں خمم سے نکلا ہے خما اس کا مادہ ہے عربی زبان میں کہا جاتا ہے خم البیتا ای کنس کہ اس نے, اس نے گھر میں جھاڑو لگایا اور جھاڑو کے ذریعے اپنے گھر کو صاف کیا جب نبی علیہ السلات والسلام حدیث بیان فرمائی تو صحابہ کرام اس لفظ کو سمجھ نہ سکے پوچھا صدوق اللسان قد عارف نا اللہ کے رسول صدوق اللسان زبان کا سچا ہونا تو ہمیں سمجھ آ گیا ماں ہوا مخموم القلب دل کا صاف ہونا اس سے کیا مراد ہے اس سے کیا مراد ہے تو نبی علیہ السلط والسلام نے فرمایا اور بتایا کہ دل کا صاف ہونا اس سے کیا مراد ہے میں ہوا التقی النقی لا لاسم فیح ولا بغی ولا ولاغ ولا حسد یہ وہ دل ہے جو دل اللہ کی تقوا اور اس کی خشیت سے لبریز ہو النقی یہ وہ دل ہے جو صاف ستھرا ہو لا لاسم فیح ولا بگیہ اس دل میں گناہ کی محبت نہ ہو اس دل میں کوئی ظلم و عداوت نہ ہو اس دل میں خیانت کا کوئی انصر نہ ہو اور اس دل میں اپنے بھائی کے لیے کوئی حسد نہ ہو یہ ہے وہ مخموم القلب یہ ہے وہ شخص جس کا دل صاف ستھرا ہے اور یہی وہ شخص ہے جو لوگوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے یہاں بات ہوئی لوگوں میں سب سے افضل کون ہے اب ہم جانتے ہیں کہ دلوں میں سب سے افضل کون ہے دلوں میں سب سے اچھا دل کس کا ہے یہ بھی نبی علیہ سلاۃ والسلام نے بیان فرما دیا چنانچہ آپ علیہ السلات والسلام کی حدیث ہے اللہ رب العزت کے اس زمین میں برتن ہیں جس طرح تم برتنوں کا استعمال کرتے ہو اسی طرح اللہ رب العزت کے بھی اس زمین میں برتن ہیں اور اللہ کے کی برتن کیا ہے قلوب و عبادت الصالحین اللہ کے برتن اس کے نیک بندوں کے دل ہیں آگے فرمایا اور ان دلوں میں سب سے اچھا دل کس کا ہے سب سے اچھا سب سے اعلی اور سب سے عرفہ دل وہ ہے جو نرم ہو انتہائی نرم ہو اس دل کی زمین بنجر اور سخت نہ ہو بلکہ اس دل کی زمین نرم ہو سر سبز و شاداب ہو اس دل میں اللہ رب العزت کی عوامر اثر کرتے ہوں اس کا دل نرم ہو یہ وہ دل ہے جو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے اس لیے دلوں کی اصلاح کے تعلق سے آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اور ہم صرف تین ایسے اسباب بیان کرنا چاہتے ہیں جو دلوں کی سن دلی اور دلوں کی کساوت کا سبب بنتے ہیں جو دلوں کو سخت کرتے ہیں ان سے بچنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے سب سے پہلا سبب اللہ کے ذکر سے اراض کرنا اللہ کے ذکر سے روحردانی کرنا یہ بہت بڑا سبب ہے جو دلوں کو سخت کرنے کا باعث ہے نبی علیہ السلط کی حدیث ہے صحیح صنعت کے ساتھ آپ نے فرمایا لا کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ فإن لوگوں اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات نہ کیا کرو زیادہ کلام نہ کیا کرو اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں کرو گے اور اللہ کا ذکر کم کرو گے تو یہ تمہارے دلوں کو سخت کر دے گا پھر اس پہ اس دل میں اللہ کی نصیحت کوئی اثر نہیں کرے گی اور تمہارے دل سخت ہو جائیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی علیہ السلات وسلام نے فرمایا مسر الت کربا و ربا مسر الحی و ذکر کرنے والے شخص کی مثال زندہ شخص کی ماند ہے اور ذکر نہ کرنے والے شخص کی مثال ذکر سے روگردانی کرنے والے شخص کی مثال مردہ کی ماند ہے وہ اس زمین پہ چلتا پھرتا تو ہے لیکن اس کا جسم مردہ ہے دراصل وہ مردہ ہے وہ زندہ نہیں ہے وہ میت ہے کیوں کیونکہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ اللہ کے ذکر سے اراض کرتا ہے دلوں کو نرم کرنے کا سب سے بڑا سبب اللہ کا ذکر ہے اور اس دل کا اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلات والسلام کو فرمایا صورت القحاف میں یہ آیت موجود ہے ولا تُطِع من افلنا قل بہ ان دکھری اے نبی ان کی اطاعت نہ کیجئے ان کی بات نہ سنیے جن کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اس آئے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا ذکر اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے صرف رٹے رٹائے جملے زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں بلکہ قلب کا استحزار بھی ضروری ہے دل کا استحزار کہ دل سے ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا ذکر کر رہے ہیں اس ذکر کا معنی اور مفہوم کیا ہے یہی وجہ ہے کہ علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس نماز میں جو بھی دعائیں یا جو بھی اختیارات ہم کریں اس کا معنی اس کا مفہوم ہمیں پتہ ہو اور اس کا جو انہوں نے استدلال کیا ہے وہ ایک آیت سے کیا ہے یا <تصفح> ایدین آمنو لاترب الصلاء و ان تم شکارا علموما تقول یہ <تصفح> <تصفح> آیت اس وقت نازل ہوئی جب شراب ابھی حرام نہیں کی گئی تھی اور صرف ایک وقت تک شراب سے روک دیا گیا اور وہ وقت یہ تھا کہ نماز پڑھنے سے پہلے شراب سے باز رہو اور شراب کے قریب نہ جاؤ رانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والوں نماز کے قریب اس حال میں نہ جانا کہ تم نشے کی حالت میں ہو اس حال میں نماز کے قریب نہ جانا حتٰ ما تقولون یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہو گویا یہ شرط ہے کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو اس کا تمہیں علم ہو یہ جاننا تمہارے لیے ضروری ہے اسی وجہ سے علماء نے اس سے ڈال کیا کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس نماز کا معنی اس نماز کا ترجمہ اس کا مفہوم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں یہی فرمایا کہ تم جان لو کہ نماز میں کیا کہہ رہے ہو اللہ کا ذکر اس کا دل سے اس قدر گہرا تعلق ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کے بارے میں کیا وعید ہے فرمایا میں ومیاں ذکر الرحمان نقب لہ شیطان فہو ال کرین جو رحمان کے ذکر سے اراض کرے روحردانی کرے اس کی سزا کیا ہے کہ ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے ایک مقام فرما فرمایا می یا کن شیطان الہو کرین فسا کرینہ اور جس شخص کا دوست انسان بنا شیطان بنا دیا جائے تو بات جان لو کہ وہ بہت برا دوست ہے وہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا اللہ کے ذکر سے اعراض یہ شیطان کی دوستی ہے وہ منکری فینل معیشت ون کا ونح شروع ہوں یوم جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے اس کو ہم دنیاوی سزا بھی دیں گے اور اخر بھی سزا بھی دیں گے دنیاوی سزا کیا ہے کہ اس کے رزق کو تنگ کر دیں گے اس کے قصبے معاش کے ذرائع کو تنگ کر دیں گے وہن شروع ہوں یوم اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے قَالَ رب حسر تو بصیرا وہ کہے گا اے اللہ دنیا میں تو میں بڑا دیکھتا تھا آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا تو اللہ رب اللہ اس کو جواب دے گا کدا علی کا اطت کا آیا تنا فنسی دنیا میں تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں تیرے پاس ہمارا قرآن آیا تھا ہمارا ذکر آیا تھا ت نے اس کو بھلا بیٹھا تو اس کو بھلا بیٹھا تو نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا تو آج تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا تجھے بھی گویا بھلا دیا جائے گا اللہ کے ذکر سے اعراض جہاں اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا دلوں کو سخت کرتا ہے وہیں اللہ کا کسرت سے ذکر کرنا یہ دلوں کو کسرت سے نرم کرتا ہے قرآن مجید یہ سارا کا سارا اللہ کا ذکر ہے اللہ کا کلام ہے اور یہ قرآن مجید ہمارے دلوں کی بہار ہے ہمارے دلوں کی کساوت کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے مصرت احمد کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلۃ والسلام نے ایک طویل دعا بیان فرمائی ہے اس میں اللہ رب العزت کو اس کے تمام ناموں کا اس کے تمام پیارے پیارے اسما کا واسطہ دیا ہے کا کبھی اسم من الق ہر اسم کا اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں سمئی تبھی نفسک کہ تو نے اس اسم کے ساتھ اپنا نام رکھا ہو او انزل تفی کتابک یا تو نے اس نام کو اپنی کتاب میں نازل کر دیا ہو او الم تحدم من خلق یا تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو بتا دیا اور دیگر مخلوقات سے وہ نام آج تک چھپا ہوا ہے اس کا بھی واسطہ دیتے ہیں سر تبھی سے علم غیب انڈک ارے اللہ ہم تجھے ان ناموں کا بھی واسطہ دیتے ہیں جو تیرے علم غیب میں ہے اور تو نے آج تک کسی مخلوق کو نہیں بتایا کسی مخلوق پر ان کو منکشف نہیں کیا ہم تجھے ان ناموں کا واسطہ دیتے ہیں اتنی عظیم دعا اتنے عظیم دعائیں اور وسائل کے ذریعے کیا مانگا جا رہا ہے کیا طلب کیا جا رہا ہے انتج القرآن ربی اقلبی و نور و صدری و جلا خوشنی و دہا بہمی و غمی <سؤال> یہ دعا ہے ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر دعا یہ ہے کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے یہ قرآن میرے دل پر ایسے اترے جیسے موسم بہار کی بارش اترتی ہے ونور صدری یہ میرے سینے کا نور ہو میرے سینے کے لیے روشنی کا باعث ہو وہ جلا خشنی و, و دہا میرے تمام دکھوں تمام غموں کا یہ مداوع ہو اور اس قرآن کے ذریعے میرے تمام دکھ اور تمام غم چھٹ جائیں یہ عظیم دعا ہے قرآن مجید کثرت سے پڑھا کریں یہ دلوں کو نرم کرتا ہے اس میں تدبر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے اور اگر تدبر نہ کریں غور و فکر نہ کریں یہ سعی اور کوشش ہی نہ کریں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے تو پھر یاد رکھیے اللہ رب العزت ایسے بندوں کے دلوں پہ تالے لگا دیتا ہے افلا یا تدبرون القرآن کلو بن اقفال یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے غور و فکر کیوں نہیں کرتے قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے یا کیا ان کے دلوں میں تالے پڑ چکے ہیں گویا قرآن میں تدبر نہ کرنا غور و فکر نہ کرنا اس کی وجہ سے دلوں میں تالے لگ جاتے ہیں بل حیاد پہلا سبب ہم نے بیان کیا دل کی سختی کے حوالے سے اللہ کے ذکر سے اعراض دوسرا سبب جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو عوامر ہیں جو اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتا ہے دین اسلام کے تعلق سے ان سے اعراض کرنا اور ان کو نہ ماننا بھی یہ بھی دلوں کو سخت کر دیتا ہے اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا بتایا کہ ہم نے ان کو نماز کا زکات کا صدقات کا حکم دیا لیکن انہوں نے مانا. انہوں نے اللہ خلوب اللہ رب العزت کے عہد کی کو توڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے عوامر سے روگردانی کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانتے برسئیں اپنی رحمت سے دور کیا اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور کساوت سے بھر دیا ثم تم مقصد من بعد فہی عقل ہجارت او اشد وقسہ یہ آیت بھی بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے پھر تمہارے دل سخت ہو گئے ان میں کساوت اور خشونت آ گئی فہی عقل ہجارہ پھر یہ دل پتھروں کی ماند ہو گئے او اشد وقصہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے پتھر بھی اللہ رب العزت کی خشیت سے گر پڑتے ہیں پتھر بھی اللہ رب العزت کی خشیت سے پھٹ پڑتے ہیں اور ان کے بیج میں سے نہریں جاری ہو جایا کرتی ہیں لیکن بنی اسرائیل انہوں نے اللہ کے عوامر سے روگردانی کی ان کے اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کو نہ بجا لایا تو ہم نے ان کو سزا یہ دی کہ ہم نے ان کے دلوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر دیا اس لیے آج ضروری ہے جو بھی دین کے تعلق سے عوامر ہیں ان کو بدرجم بجایا لائے جائے اللہ رب العزت یہاں پہ ایک اعلان کر رہا ہے لوگوں یہ بات جان لو کہ اگر تم وہ سب کرنے لگ جاؤ جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے جو بھی تمہیں حکم دیا جاتا ہے امر دیا جاتا ہے اگر تم وہ کرنے لگ جاؤ تو اس کے کیا فوائد ہیں اللہ رب العزت نے آگے بہت سے فوائد ذکر کیے سب سے پہلا فائدہ لکان خیر اللحم یہ تمہارے لیے خیر کثیر کا باعث ہوگا بہت بڑی خیر کا باعث ہوگا وہ اشد اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے لیے ثابت قدمی کا باعث ہوگا وہ عید اللہ عطی نا ہم اور ہم اس وجہ سے تمہیں اجر عظیم سے نوازیں گے تمہارے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہوگا مستقیم اور آخری فائدہ یہ ہے کہ تم سرات مستقیم کے دعائیں کرتے ہو تو ہم اس وجہ سے تمہیں سرات مستقیم پر لگا دیں گے تمہیں سرات مستقیم کی ہدایت عطا کر دیں گے یہ فائدہ ہے اللہ رب العزت کے عوامر کو بدرج عتم بجا لانے کا تیسرا اور آخری سبب جو دلوں کو سخت کرنے کا باعث ہے وہ ہے گناہ اکثر اوقات جو دلوں کی سختی کا باعث ہے وہ یہی گناہ بنتے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن یہ گناہ اس قدر ہمارے دلوں کو سخت کرتے ہیں اور ہمارے دلوں کو سیاہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا جامع ترمیزی کی حدیث ہے علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے نبی علیہ السلط والسلام نے فرمایا نقی تطفی قلب ہی نقطہ تن سا ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے ایک سیاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے فن ہوا نظر و تاب سقیلا کلب پھر اگر وہ شخص توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اپنا معاملہ صاف کرتا ہے تو اس دھبے کو صاف کر دیا جاتا ہے وہ ان آدھا زید افیہ اگر وہ دوبارہ گناہ کرے دوبارہ گناہ کی طرف متوجہ ہو تو اس سیاہی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے پورا دل سیاہ یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت کے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتی کیوں کیونکہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے اور یہی وہ دل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کل بل رانا اللہ کلو کہ ہم نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا گناہوں کی وجہ سے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر ایسا زنگ لگا دی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ایسی مہر لگا دی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک معروف قول ہے گناہوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان سوادن فلوچ گناہ کا سب سے پہلا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے انسان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے چہرہ سیاہ ہونا ہونے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ عجیب سی پھٹکار گناہوں کی وجہ سے انسان کے چہرے سے جھلکتی ہے جو ہر شخص نہیں پہچان سکتا جو بہت ہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ اس کالک کو اس پھٹکار کو پہچان لیتے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے آتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ جب امام مالک رحم اللہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں علم کو سیکھنے کے لیے تو امام مالک نے ان کو اپنی احادیث بتائیں ان کو علم سکھایا اور آخر میں ایک نصیحت کی اور فرمایا ارافی وجہ کا نور فلا فلاط بالمعصیہ اے میرے شاگرد میں آپ کے چہرے پر اللہ کی وحی کی وجہ سے ایک نور دیکھ رہا ہوں ایک روشنی دیکھ رہا ہوں ایک عجیب سی روشنی آپ کے چہرے پر ہے فلا اتف بالمعصیہ گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ کے ساتھ اس روشنی اور اس نور کو بجھانا دیجیے گا گناہوں سے اس روشنی کو بجھانا دیجیے گا گویا گناہ کرنے سے انسان کے جو چہرے پر روشنی ہے جو نور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا ان نل سیاتی سواد ان گناہ کی وجہ سے انسان کے چہرے پر ایک ذلت ہٹ جاتی ہے ظلمتن القلب گناہ کرنے کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس میں ظلمت اور تاریکی چھا جاتی ہے تیسرا نقصان واہ نن البدن گناہ کی وجہ سے انسان کا جسم بھی کمزور پڑ جاتا ہے چوتھا نقصان ونق صن الرزق گناہ کرنے کی وجہ سے رزق میں بھی کمی آ جاتی ہے اللہ رب العزت رسک میں جو کشادگی ہوتی ہے اس کو کم کر دیتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کے رسک میں نقص آ جاتا ہے اور آخری نقصان آخری نقصان یہ ہے کہ جو مخلوقات کے دل ہیں جو اس کے بھائیوں کے دل ہیں ان دلوں میں اس شخص کے لیے نفرت اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے یہ گناہ کے خطرناک نتائج ہیں اول ذکر جو نتیجہ جو ہمارا محلِ سدلال ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے اس لیے از حد ضروری ہے کہ گناہوں سے بچا جائے تاکہ ہمارا دل محفوظ رہے ہمارا دل صاف ستھرا رہے اور ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی عوامر اور نبی علیہ السلات و السلام کی حادیث کا اثر ہو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث اور فقیر ہیں ان کا ایک معروف شعر ہے وہ اکثر فرمایا کرتے تھے رعیۃ النوب تمیت القلوب میورا ترک النوب حیات القلوب و خیر الفس کا عشیانوہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ گناہ یہ انسان کے دل کو مار دیتے ہیں انسان کے دل کو میت اور مردار کر دیتے ہیں میور اس ذل اور ایک ذلت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے اس شخص کا مقدر بن جاتی ہے اگر گناہوں پر ادمان ہو گناہوں پر ہمیش کی ہو تو ذلت اور رسوائی مقدر بن جاتی ہے بطرک جنوبی حیات ان اور اگر دلوں کی حیات چاہتے ہو دلوں کو چاہتے ہو کہ وہ سبز و شاداب ہو جائیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو گناہوں کو چھوڑ دینا یہ دل کی حیات ہے بخیر اللی نفس کا اسیانہ اور تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے نفس کے لیے بہتر ہے کہ اس نفس کی نافرمانی کرو یہ نفس جو اکثر گناہوں پر ابھارتا ہے نفس الابامہ جو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے تمہارے اس نفس کے لیے سب سے بہتر بات یہی ہے کہ تم اسی نفس کی اسیان کرو اور اسی نفس کی نافرمانی کرو اس کی بات نہ مانو اس کی بات نہ تسلیم کرو یہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اس کے ساتھ دشمنی کرو اور اس کی نافرمانی کرو خد اف الحمن تزک کامیاب وہ ہے جو تزکیا نفس کرے جو تزکیہ نفس کرے جو اپنے نفس کو خوبصورت بنائے اس کو نیکیوں پر آمادہ کرے اور اس کو گناہوں سے بچائے ہوا ان الجنت هِي <الْمَأْوَى> جنت چاہتے ہو اگر جنت کا داخلہ چاہتے ہو تو اس کا سبب کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ اللہ رب العزت کا خوف تمہارے دلوں میں ہو ون حل نفس عانل <الْحوَى> اور پھر اس نفس کی اس نفس کی نافرمانی کرو اور اس کو خواہشات سے بچاؤ تو یہ چند اسباب ہم نے بیان کیے ہیں جو اسباب ہمارے دلوں کو سخت کرتے ہیں ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے تو دعا کیجیے اللہ رب العزت جو بھی اسباب ہیں ہمارے دلوں کو سخت کرنے والے ان سے ہمیں بچائے اور جو اسباب ہمارے دلوں کو نرم کر دینے والے ہیں ان کو بھی اپنانے کی اللہ رب العزت توفیق تا فرمائے اور اللہ رب العزت کے جو قریب کر دینے والے اسباب ہیں ان کو بھی اپنانے کی توفیق تعفرمائے اور سب سے زیادہ سبب جو اللہ رب العزت کے قریب کرتا ہے اور ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے موت کی یاد ہے موت کی یاد نبی سلاتو نے فرمایا نبی سلات نے شروع اسلام میں لوگوں کو قبرستان میں جانے سے منع فرمایا تھا پھر آپ علیہ السلط نے حدیث بیان فرمائی کہ میں تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا تو اب جایا کرو اب زیارت کیا کرو موت کو یاد کیا کرو کیونکہ موت کو یاد کرنا یہ آخرت کو یاد دلاتا ہے آخرت کی یاد تازہ کرتا ہے اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ موت کو یاد کرنا تمہارے دلوں کو نرم کر دیتا ہے دلوں کو نرم کر دیتا ہے دلوں کے نرمی کے تعلق سے آج انتہائی ضروری ہے کہ اس پر عمل کیا جائے ایسے اسباب تلاش کیے جائیں اور ان پر عمل کیا جائے جو ہمارے دلوں کو نرم کرتے ہیں کیوں کیونکہ قیامت کے کی دن کے حوالے سے یہی خبر دے دی گئی ہے بہت سی لمح صدور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوگا اس پر اطلاع پالی جائے گی اس کو جانچ لیا جائے گا اس کو واضح کر دیا جائے گا ان سما ول بسر آ و الفاد کلو الا کا سما جو تم سنتے ہو بصر جو تم دیکھتے ہو و اور دل دل میں کیا کچھ ہے اس سب کے بارے میں تم سے سوال ہونا ہے اس لیے ضروری ہے اس دل کی اصلاح یہی وہ دل ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے وہ ما سم القلب و تقل کہ دل کو قلب عربی زبان میں دل کو قلب کہا جاتا ہے قلب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے اس کے تقلب کی وجہ سے یہ پھرتا رہتا ہے یہ ایک جگہ پر مستقر نہیں رہتا یہ پھرتا رہتا ہے اس کے اس تقلب کی وجہ سے اس کو قلب کہا جاتا ہے نبی علیہ السلات وسلام کی حدیث بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پتا صحرا میں رکھ دیا جائے اور تیز و تند ہوا اس کو ہلاتی رہیں اور ادھر ادھر کرتی رہیں یہ ایک انسان کے دل کی مثال ہے یہ دل پھرتا رہتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم مجاہدہ کریں اور اس کی اصلاح کی تگ و دو کریں نبی علیہ صلاحت وسلام اپنی شب داری میں قیام العل میں اسی دل کے اصلاح کے تعلق سے اور دل کی استقامت کے تعلق سے دعائیں کیا کرتے تھے اللہ مقلب القلوب ثبت پل بھی اللہ دینک یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ اے دلوں کو پھیر دینے والے ہمارے دل کو اپنے دین اور اپنی شریعت پر قائم رکھنا اور اس کو استقامت عطا کرنا یہ دعا کیا کرتے تھے عائش رضی اللہ عنہ نے ایک دن پوچھ لیا اے اللہ کے رسول میں دیکھتی ہوں کہ آپ اکثر یہ دعا کیا کرتے ہیں کیا وجہ اکثر آپ کی دعا یہی ہوتی ہے کیف کہ جو دل ہیں تمام بنی آدم کے تمام انسانوں کے دل اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے برابر دو انگلیوں کے درمیان ہیں اور اللہ رب العزت جب چاہتا ہے ان دلوں کو پھیر دیتا ہے اس لیے دعا کرنا ضروری ہے رَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِبْحَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّدُنْكَ مل رَحْمَةً سورہ آل عمران میں نیک لوگوں کی دعا مذکور ہے اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑا مت کرنا اور ٹیڑ اور کجروی سے ہمارے دلوں کو بچانا اور جب تُو نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہمیں ہدایت پر مستقر اور استقامت تا فرمانا اللہ رب الج دعا ہے کہ ہمیں دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق فرمائے اور جتنے بھی نیک عمال ہیں ان کو بجا لانے کی اور جتنی بھی اس کی معاشیات ہیں ان سے بچنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق فرمائے اقولو قولی اللہ علی ولكم وآخر دعوانا ان الحمد اللہ سید المبیا نبی محمد محمدن و علیہ و اسحابی اجمائین جو مہینہ گزر رہا ہے اس میں دو ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلات وسلام کی ناموس کے تعلق سے صادر ہوئیں اور جس کا ہمیں ازہد دکھ ہے اور انتہائی دکھ ہے سب سے پہلے تو جو ہالینڈ میں خاکوں کے تعلق سے ایک بہت بڑا مقابلہ رکھا گیا جس میں نبی علیہ صلاۃ والسلام کے خاکوں کو موضوع سخن بنایا گیا اور جو سب سے اچھے آپ کے خاکے بنائے گا کارٹون بنائے گا اس کو انعام دیا جائے گا یہ ایک مقابلہ جو ہالینڈ میں رکھا گیا نبی علیہ السلاۃ والسلام کے ناموز کے تعلق سے جس سے مسلمانوں کو شدید صدمہ پہنچا اور اس حوالے سے ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی اس طرح کے کفار کی مساعی ہیں جو بھی ان کے مضموم ارادے ہیں ان کا ایک ہی جواب ہے جو صلف صالحین سے منقول ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم بدرج اتم نبی علیہ صلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں سیرت کا مطالعہ کریں اور آپ کی سنتوں کو زندہ کریں اور آپ کی سنتوں پر مکمل عمل کریں نبی علیہ اللاط والسلام سے محبت کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے اور آپ کی اطاعت کی جائے مکمل اتباع کی جائے لِتُؤْمِنُوا من و بلّہ و رسول و تو سب آیت میں اللہ رب العزت نے اپنا اور اپنے نبی کا حق ملا کر ہمیں بتایا ہے لِتُؤْمِنُوا امین و کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق یہ ہے کہ تم اس پر اور اس کے رسول پر مکمل ایمان لاؤ وہ تو و اور پھر نبی کا جو ہے اس کی تعذیر کرو اس کا دفاع کرو اور اس کی تعظیم کرو وہ تو عز روہ اس کا دفاع کرو اور اس کی تعظیم کرو اس کی توقیر کرو اور توقیر سب سے بڑی یہی ہے کہ نبی علیہ السلات والسلام کی مکمل اتباع کی جائے مولانا صناء اللہ امرت سری رحمہ اللہ ان کے دور میں ایک ہندو نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا رنگیلا رسول جس میں نبی علیہ السلط کے تعلق سے اس نے بڑی گستاخیاں کی تھی اور اس کتاب کے نام سے ہی اس کا موضوع واضح ہوتا ہے تو مولانا ثناء اللہ امرت سلی الحمہ اللہ نے اس دور میں کوئی جلس جلوس نہیں نکالے کوئی بہت زیادہ املاک کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اس کا ایک جواب دیا اور وہ جواب کیا تھا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس سے نبی علیہ صلاۃ والسلام کا مکمل دفاع ہوا اور اس ہندو کا اور اس کی کتاب کا ایک بالکل مکمل طور پہ جواب ہوا اور وہ مردار ہو گیا مولانا ثناء اللہ احمر سلی الرحمہ اللہ نے آپ نے آپ نے کتاب لکھی جس کا نام تھا مقدس رسول تو یہی آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس حد تک ہو سکے ان کا جواب دیا جائے اور مکمل نبی علیہ السلط والسلام کی تعظیم کی جائے اور آپ کی اتباع کی جائے یاد رکھیے جب ہم نبی علیہ السلۃ والسلام کی اطاعت اللہ رب العزت کی اطاعت کے منہج پر گامزن ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت نے ان سب لوگوں کا جو جواب ہے ان سب لوگوں کا جو جواب دینا ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لے لیا ہے ہمارے ذمہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اتباع کی جائے بولو نبی لکان خیر اللہ اشد تصبیتا اگر تم سب وہ کرنے لگ جاؤ جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تو یہ تمہارے لیے خیر بھی ہے اور تمہارے لیے دشمن کے مقابلے میں جو تمہارے قدم ہیں ان کو جمانے کا باعث بھی ہے اور دوسرا جو واقعہ ہوا ہے وہ کہ ایک ماہر اقتصادیات میں سے ایک شخص جو قادیانی ہے اس کو ایک بہت بڑا رتبہ دیا گیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے اس کا ہم بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کا جواب یہ ہے کہ اسحاوی نبی علیہ السلاطلام کے تعلق سے مکمل آپ کی سیرت کا مطالعہ اور عقیدہ ختم نبوت یہ عقیدہ کیا ہے اس کا بھی مکمل تعارف حاصل ہونا چاہیے اس کا مطالعہ کرنا بھی ہم سب پر ضروری ہے جو بھی ایسا شخص ہے نبی علیہ السلاۃُسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے دلیل نہیں طلب کی جائے گی بلکہ اس کو وہیں کافر سمجھا جائے گا ماں کانا محمد الباءدمجالم ولا کر رسول اللہ و خاطم النبی کہ نبی علیہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو چکا ہے تو ان جو دو واقعات ہیں ان کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور آپ سے جو تلقین ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلات کی سیرت کا بھرپور مطالعہ ہو اور مکمل آپ کی اتباع کی جائے اللہ رب العزت سے توفیق کی صدا ہے اس کے علاوہ بہت سے بیماروں نے اپنے بیمار بھائیوں کی صحت کی دعا کی اپیل کی ہے تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ اور مستم عطا فرمائے ایک اعلان جو آیا ہے کہ ایک بھائی ہیں جو ہمارے محمدی مسجد میں ہیں ان کے ان کو بلڈ کی ضرورت ہے یہ صدا کی گئی ہے کہ بلڈ کی اشد ضرورت ہے جو بھائی بھی خون کا عطیہ کرنا چاہتے ہوں وہ انتظامیہ سے رابطہ کریں اور ان بھائی کا تعارف حاصل کریں اور ان کو وہ خون کا عطیہ دے سکتے ہیں اور جو آج کا اعلان ہے وہ ہے مدرسہ تعلیم القرآن والحدیث میاں ضلع سانگھر کے لیے اس میں شعبہ جات میں علوم اسلامیہ اور تحفیظ و تجوید ہے یہ دو شعبے اس میں قائم ہیں اللہ رب العزت کے دین کے تعلق سے اور اس میں مسافر طلبہ ان کی تعداد نوے ہے جو ہمارے اس دارے کے ادارے کے محتم ہیں وہ ہمارے جماعت کے معروف مبلغ اور عالم دین مولانا محمد اعظم لانڈر صاحب حافظ اللہ جو ناظم تبلیغی جماعت جمعیت جمیعہ حدیث سن ہے یہ اس ادارے کے محمم ہیں اور سالانہ امتحانات کے لیے الماد السلفی اسادزہ جاتے رہتے ہیں اور یقیناً جو اس کا نتیجہ ہے وہ خیر ہی خیر ہے تو آپ سب سے التماس ہے کہ اس کاری خیر میں بھرپور تعاون فرمائے اللہ رب العزت قبول فرمائے ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا قبل اللہ ومن يضللہ فلا قابل اللہ واشتبا لا الہ الا اللہ وحبه لا شریک لہ واشتبا ان محمدن عبده ورسوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم منصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذ المنخذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت